اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری ان قوالیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے